ہیلتی وہ حوالی اگر داس الا من تو نہیں اللہ بائی ہے من لگتا عمری. اے اللہ تری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے وسائل کی کمی کا اپنی قوت کی کمزوری کا کہاں جاؤں کس سے شکوا کروں کس سے فریاد کروں مجھے کس کے حوالے کر دیا دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے کر لوں یہ فریاد آئی اس وقت وہ فرشتہ آیا ملک جباب کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں ان پہاڑوں پر معمول فرشتہ ہوں گا آپ اگر حکم دے میں ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں گا جس کے بابین یہ تعریف کی بستی جس میں یہ سلوک آپ کے ساتھ ہوا ہے فرمایا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایتیں اب بتائیے کون بدھ مت کا بھشو اس سے آگے جائے گا درویشی اور جبکہ نگاہوں کے سامنے ذبح کیے جا رہے ہیں حضرت سمیہ ذبح کی جا رہی ہے حضرت یاسر ان کے شوہر جس بری طریقے سے ٹارچر کیا ہے ابو جہل نے سرے آم اور حضور پاس سے گزرتے ہیں کہتے ہیں اس میں رو یا آلہ یاسر فائنڈ جنگلہ ہے یا کے گھر والوں سب ان تمہارے جنت تمہارے بابے کی جگہ اللہ کے ہاں جنت ہے لیکن ساتھیوں میں سے کسی کو اجازت نہیں دی جی کہ جا کے ابو جہل کی ٹکا موٹی کر دیں نہیں ابھی مرحلہ درویشی کا ہے لہما ہے بلبل شوریلا تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا خام ابھی ابھی ذرا اپنے جذبات انتقام کو تھامو ابھی برحلہ آب پیسن ریزسٹنس کا ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے اونے یو قاتل نبی اللہ بھولے ایک وقت آنے والا ہے تمہیں اس میں بھی ملنے والا ہے تمہیں عید کا جواب پتھر سے لینے کی اجازت ملے گی لیکن ابھی تھامو رغمہ ہے بلبل شوری ن تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور بڑا تھام ابھی پھر وہ وقت آیا پھر تلواریں بھی ہیں نیزے بھی ہیں میدان میں آئے ہیں یو قاتلون اللہ یقل اب اس کو اقبال نے دو مصروں میں بیان کر دیا پہلا شیر پھر سن لیجے گفتند جہان میں آیا بطومی سازد گفتگو کہ نمی سازد گفتند کہ برہم دم کو توڑ دو توڑ با بادشاہ درویشی درساد دمادم دم آدم در پہلا مرحلہ یہ ہوگا درویشی کی روی اختیار کرو درویشی کی خوب پختہ کرو اور کرتے رہو میرا دعوت ہے تربیت ہے تنظیم ہے صبر ہے پوری طریقے سے جھیل و تکلیفیں مصیبتیں درویشیں کیوں پختہ شبی جب تیار ہو جاؤ پختہ ہو جاؤ تعداد کے اعتبار سے کیفیت اور کمیت دونوں اعتبارات سے سیرت بھی پختہ ہو چکی ہو تربیت ہو چکی ہو تذکیہ ہو چکا ہو قول و فیل کا تضاد نہ رہا ہو انسان کا ظاہر باطن ایک ہو چکا ہو منظم ہو ایک ابیر کی دعوت کے اوپر کھڑے ہو لبیک کہیں اور اپنی جانوں کی قربانی دینے کو تیار ہو جائیں اور اگر روکنے کو حکم دیا جائے تو حکم جائیں یہ پختگی جب آ جائے تو پختہ شبی خدرا اور سلطنت جم زم اب اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے با یہ ہے دو مثلوں میں پورا انقلاب اس کے لیے انزلنا الحیب ہم نے لوہا بھی اتارا ہے دلیل بھی اتار دی بینا بھی اتار دی جو نیک سرشت ہیں وہ آ جائیں گے لیکن اب ان کو منظم کر کے طاقت بنانا ریوولوشنری فورس ایسے سرفروش ایسے جافروش کہ جو اپنے سر کی اور جان کی بازی کھیلنے کو تیار ہو من المین الجانحد اللہ علیہ و منہ میزب وما بدلو تبدیلا ایلے ایمان میں وہ جواب برد ہے کہ جو اہم انہوں نے اللہ سے کیا تھا وہ پورا کر دکھایا سچا کر دکھایا ان میں سے وہ بھی ہے جو اپنی نظر پیش کر چکے اور جو باقی ہے وہ منتظر ہے کہ کم باری آئے وبا دوش دو سر جس میں نا تما پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خجروں کا نا کے لیے یہ ہے وایت مبارکا ون زندر حدیف فری ہے اس میں قوت ہے جنگ وہ منافے اناس کچھ اور فائدے بھی ہیں پھکنی اور توا اور پرات اور چمٹا اور بالٹی وہ بھی بنا لو بنے یاد امن واہ سو ورسل تاکہ اللہ دیکھے کون ہے وفادار بندے کون ہے صادق الایمان ایمان کا دعوی تو آسان ہے اب دیکھیے اس کے ساتھ ایک تو وہ جوڑ لیجئے سورہ سب کی کن اللہ یوب الم جو یہ سورت ایسی عجیب ہے اس پہ لفظ جہاد آیا نہ آیا دونوں کے مدامی موجود ہے حدیث اللہ کا ذکر آ گیا لیکن یہ کہ اصل میں سارے مضامین بالکل مصبحات کے اس میں جمع ہیں بھلے آلم اللہ میں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں قبل اللہ کو محبوب وہ بندے ہیں وہ نہیں کہ تو فقط اللہ اللہ اللہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ضربے لگائے جاؤ ساری عمر ضربے ہی لگاتی گزار دو کوئی باقی کے ساتھ کبھی نہ پنجہ آزمائی کرنا نہ کبھی باقی کو للکار بنا کرنا ان کے بارے میں تو حدیث سنا دی حضور نے او اللہ عزد وجل اللہ جبرعیل علیہ السلاط وسلام انقلی مدینت کزاب قداب اہل اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا فلا فلا بستیوں کو تلپٹ کر دو اس کے رہنے والوں سمیت کالف کال نفیح آبدہ کا فولہ المیاش قطل فتع حضور فرماتے کہ حضرت جبرائیل نے ارض کیا فرمات بستی میں تو فلاں بندانی ہے جس نے آج تک کبھی پلک جپکنے جتنی دیر بھی معاشیت میں بسر نہیں تھی اعلی عال اسلم حضور فرماتے اسور فر اللہ نے سرمایا الٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں کا ساثن خت اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی وہ تغیر نہیں ہوا بیٹھا رہا اپنی ذاتی لیتی اور ذاتی تقوا اور ذاتی عبادت گزاری اور ذاتی جو ہے تحجد گزاری اور مراک میں یہ باطل جو ہے فلرش کرتا رہا پھیلتا رہا اس کا بول بالا ہوتا رہا شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہی یہ لگا رہا آپ نے اسی اسی کام میں تو یہ زیادہ بڑا مجرم ہے دوسروں سے اتنے بھر آلے ہی الٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں یہ نہیں ہے راستہ ہاں اپنی تربیت اپنا تسکیہ یہ کیے بغیر میدان میں آ جاؤ گے تب وہی کچھ ہوگا جو آج جہاد کے نام سے ہو رہا وہ جہاد بھی بدنام ہوگا اور جہاد فساد کی شکل اختیار کرے گا نہ دعوت کا مرحلہ آیا نہ تربیت کا مرحلہ آیا نہ تذکیے کا مرحلہ آیا نہ اپنے پولو فیل کے اندر درستی کی گئی یہ سب کچھ نہیں ہے اور نکل کھڑے ہوئے تلواریں لے کر اور لے کر اور وہ جہاد ہو رہا ہے اس جہاد کا جو بھی دنیا میں بداپ ہو رہا ہے بدنام ہو رہا ہے وہ جہاد بدنام کلند گال نکو نامے چند دین کی بنیادی اصطلاحات کو جس طریقے سے اس وقت گھسوا کر رہے ہیں اس کا نتیجہ فساد ہو رہا ہے کچھ ہاتھ میں حاصل لیا یہ ہے اصل میں پورا پروسیس جس پر کہ وہ منحجے انقلاب نبوی میری کتاب ہے انگریزی میں اس پورے کیشپ انگریزی میں موجود ہیں اردو میں موجود ہیں پانچ میں نے لیکچرز جو ہے پچھلے سال محاضرات قرآن میں غالباً دو دو گھنٹے کے وہ لیکچرز ہیں تین ہمارے کیسٹ جو ہے جس کے ویڈیو کیسٹس کے اندر وہ پورا میرا منہج انقلاب نبوی کیا ہے اس کے مختلف براہب کیا ہے اور یہ کہ قتال کی آج کے زمانے میں کیا صورت ہوگی ایک ون وے کتال بھی ہے یک طرفہ جنگ اور یک طرفہ جنگ یہ ہے کہ آپ مظاہرے کے لیے پکٹنگ کے لیے آ جائیے نہیں دیں گے اب ہم جہاں پہ ٹیکس نہیں دیں گے لگان نہیں دیں گے یہ حرام کا کام ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے یہ سودی نظام میں جو چل رہا ہے ہم نہیں جانے کو تیار ٹیکس آپ پر گولیاں برسیں بھی گولیاں کھائیے لیکن یہ کہ جس طریقے سے ایرانیوں نے تیس چالیس ہزار جانے دے دی لیکن پھر انقلاب آ گیا کشمیر میں بھی چالیس ہزار جانے دی جا چکی ہیں کہاں ایران جتنا بڑا ملک کہاں وہ کشمیر اگر کہ اسے ایران صغیر کہتے ہیں کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران سغیر لیکن اگر یہ آداد و شمار صحیح ہے اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلطی کا کوئی گان ہی نہیں جس طریقے کا وہاں قتل عام ہو رہا ہے لیکن یہ کہ چالیس ہزار جانے جانے کے باوجود جو ہے نتیجہ کیا ہے وہاں پر بھی اگر وہ جانے دی گئی بادشاہ کو بھاگنا پڑا اس لیے کہ وہ من میں تھی انہوں نے مارا کسی کو نہیں خود مرے نتیجہ یہ ہوا کہ الٹی فوج جو ہے اندیشہ ہو گیا شاہ کو کہ یہ فوج رک پڑے گی میرے خلاف آخر ان کے کٹ کن ہیں انہی کے لوگ ہیں انہی کے بھائی بند ہیں انہی کے بتیجے بانجے سامنے موجود ہیں تو ایک حد تک تو جیسے کہ یہاں یعنی پر بھٹو صاحب کو جواب دے دیا تھا فوج نے صاحب کہ آپ کب تک ہم لوگوں کو اپنے قوم کے لوگوں کو یہ بھی آکوپیشن آرمی تو نہیں ہے نیشنل آرمی ہے کتنوں کو مانے گی کیوں مانے گی آپ کو معاملہ کی دیا جاتا کہا تھا انہوں نے میں نے دیکھا تھا وہ ان کا ٹیلی ویژن کا انٹرویو میری کرسی بہت مضبوط ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ کرسی تو بڑی کمزور ثابت تھی کرسی تو مضبوط تھی فوج کے مل پر جب فور نے جواب دے دیا تو گرتی کا مل بترے وہ تو دو ہاتھ دو پاؤں اس کے تھے جیسے کسی بھی آدمی کے ہوتے ہیں یہ ہے در حقیقت آج کے زمانے میں اس پر تفصیل سے میں نے بحث کی اس کتاب میں منج انقلاب دب دی پہلے آبجیکٹولی سمجھیے حضور کی سیرت سے کہ اس کے کیا مراحل تھے کیا ہوا, کیا ہوا پہلے کیا ہوا پھر کیا ہوا پہلے یہ ہوا تو کیوں ہوا بعد میں یہ ہوا تو کیوں ہوا پہلے تیرہ برس تک یہ حکم ہے کہ چاہے تمہارے ٹکڑے, ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے اور اس کے بعد یہ کاتلو فی سبیل اللہ کاتل وہ کاتلو مٹا لاتا خدمت ہوں لوں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ نہیں لیکن حکمت ہے ایک ہی پروسس کے یہ دو مختلف مراحل ہیں اسی طرح ایک وقت میں دم کر سلا کر رہے ہیں جو سلاح زیبیا ہوئی ہے یقیناً بڑی ان انیکول وہ جو اس کی جو ٹرمز تھی وہ یقیناً اس میں مسلمان اسی وجہ سے تو میں نے آپ کو بتایا ایک آدمی نہیں اٹھا عمرہ جو ہے اپنے عمرے کا حرام کھول کے لیے ایک آدمی نہیں اٹھا اس درجے دل جو ہے زخمی تھے مسلمانوں کہ ہم کیوں دب کر سلاح کر رہے ہیں لیکن یہ کہ ایک سال کے بعد قریش کا سردار ابو سفیان چل کر آتا ہے مدینے خوشام سے کر رہا ہے سفارشیں کروا رہا ہے خدا کے لیے سلح دوبارہ کر لیجیے حضور نہیں کر رہا ہے کیوں اسی کو ٹائم بھی نکال کیونکہ ان کی تو آنکھیں اندھی ہیں انہوں نے تو ظاہر کو دیکھا ہے کنٹراسٹ شو کیا ہے محمد فیل ایز اے پرافٹ بٹ سبسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین مکے میں محمد نظر آتے واقعی جیسے نبی تھے جیسے ان کا تصور نبی کا حضرت یاحیا کا حضرت عیسیٰ کا تو مکے والا محمد تو واقعی اور عیسیٰ والا ہی ہے دعوت دے رہا ہے تبلیغ کر رہا ہے مارے کھا رہا ہے گالیاں سن رہا ہے بٹ ہی فیل ایز ایز ہی سیز محمد فیل ایٹ مکہ محمد فیل ایز اے پروفٹ بٹ میں مدینہ میں آ کر تو مدبر ہے حکمران ہے گنجو ہے سپ سالار ہے وہاں کامیابی ہوئی ہے تو اس لیے ہوئی ہے یہ اس کا کال ہے اور ڈاکٹر منگمری واٹ اس نے پھر اسی جملے کو در حقیقت جو دو والوم کے اندر اس نے اس کو ایکسپاؤنڈ کیا ہے محمد اٹ مکہ محمد اٹ مدینہ ٹو ہائی لائٹ دی کنٹراسٹ کہ مکے والا محمد تو بالکل ہی کچھ اور تھا مدینے والا محمد بالکل کچھ اور آتا شخصیت ایک ہی ہے پروسیس ایک ہی ہے لیکن پروسیس کے مراحل ایک مرحلہ انقلابی جو ہے وہ ہے بادشاہ درویشی درساز امزل یہ مکی دور ہے کیوں پختہ جب ہی خدرا بر سلطنت جب یہ ہے دوسرا مرحلہ ظاہر بات ہے اس کے بغیر کوئی انقلاب آ ہی نہیں سکتا یہ ہے اصل پروسیس جو اس آیٹ میں اور بڑے مارشگا صف الفاظ میں جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ لوگوں کو جھجک جی آتی ہوگی اللہ کو کوئی جھجک جی نہیں ہے اللہ اللہ یہ صاحب الحق صاف کام سے لوہا اتارا ہم نے وہ جو پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ چار کتاباں سے آئیاں پنجواں آیا ڈنڈا وہ ڈنڈا جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے اس کی ضرورت ہے نقد ارسلنا رسولنا بلبئی ناتھ مانزلنا معمول کتابیزام لے یا تو تلاوت کرتے رہیے ثواب لیتے رہیے پڑھتے رہیے اور ثواب لیتے رہیے جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یا عدل کتاب نسٹو والا شیر حتہ کتیمتورات امل جیل اب اما عملے اے کتاب ماننے والوں اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے یو یو نو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس کو قائم نہیں کر قرآن پڑھتے رہو قرآن سنتے رہو قرآن یاد کرتے رہو حسن اطراف کے مقابلے کرو ریڈیو پر بھی ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے جشن ہو رہا ہے چودہ سو سالہ جشن رضور قرآن قرآن قائم کرنے کو تیار نہیں آد القرآن دستم عالا شینا تقیم القرآن قرآن قائم کرو یہ نظام آدمی ہیں اس نے جو بھی نظام دیا جس کا جو حق معین کیا اس کو دو جس کی جو ذمہ داری ہے اس کے اوپر عائد کرو اگر یہ نہیں کرتے تو پھر یہ صرف تلاوت ہے کا ثواب جو لے رہے ہو اللہ تعالیٰ کے کا کوئی کریڈٹ نہیں لط ارسنا رس بینات معهم الکتاب اب الزام الناس بل قسط واسم شدید بلغیب بلغیب کے بارے میں جان لیجیے مجھے ورانا اشلاحی صاحب کی بات پسند ہے کہ یہ بات جو ہے زرفیہ ہے اصل میں بڑی پیاری بات ہے فلسفیانہ بھی ہے یہ بات کہ اللہ غیر میں نہیں ہے غیر میں ہم ہیں میری ایک تقریر ابھی شائع ہوئی ہے تازہ نصاب میں وہ حقیقت دعا میں دیکھ رہا تھا تو اس میں میں نے وہ عربی کے اشار دیے ہیں عہیم وہ وس التائی سے لا یقین وجوہ ہو رجا لا یقین میں غائب ہو جاتا ہوں وہ اللہ تو الطائی سے وہ کہاں غائب ہوتا ہے وہ تو غائب نہیں ہوتا وہ تو ہر آن ہر جگہ موجود ہے یہ تو پردے ہماری آنکھوں پر پڑے ہوئے نا تو ہم غیب میں ہیں وہ غیر میں نہیں ہے تو غیر میں کہ وہ پیداش تیر نقابی بڑا پیارا مسئلہ ہے یاد آ گیا وقت وہ تو سامنے ہے ظاہر ہے از ظاہر ہاں تو زیر نقاب ہے تو محدود ہے تو پردے میں آیا ہوا ہے غیر کا پردہ پڑا ہوا ہے تو بل غیر غیر میں ہوتے ہوئے ہم اللہ کو دیکھ نہیں رہے پھر بھی یہ جو شخص اللہ کے لیے تن من وقف کر دے بڑی شاباش ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے بعض آبی اس میں آتا بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے فرشتوں سے اللہ تعالی جو ہے اس میں مباحت کرتا ہے اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے کہ میرے یہ بندے جو ہے مجھ سے جنت مانگ رہے ہیں انہوں نے جنت دیکھا دیکھیے نہیں پھر بھی مانگ رہے ہیں انہوں نے دو دخ سے پناہ مانگ رہے دو دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی نہیں پھر بھی مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں نے دو دخ سے بچاؤ تو جو شخ غیر کے بغیر وہ دل کی آنکھ سے دیکھا ہے عق کی آنکھ سے دیکھا ہے تو جو اس کے باوجود ام صلاتی و نسخی و بہیا یا و مماتی اللہ عبرال غیب میں ہونے کے باوجود اگر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں کرا جو چراگر پہ تو تعبیر کہ وہ پیٹاس تو دے رہے اس کو تلاش کرنا ہے وہ جو میں نے شیر آپ کو سنائے تھے ہائی اسکول کی پریئرس میں خالف میں نے کہا ہے تو کچھ کو تیری تلاش ہے کسی تلاش کر رہے ہو کسی جھوم کسی کو تلاش کر رہے ہو کس پہ تاب میں ہو وہ تو ظاہر ہے در حقیقت تم ہو گئے ہو گئے جوم نقاب تمہاری عقلوں پر تمہاری آنکھوں پر پڑا ہوا ہے تو جو لوگ اس خالت میں کہ وہ غیب میں ہیں اور پھر وہ مدد کر رہے ہیں اللہ کی جلد سروہو اور اچھا یہ جی نوٹ کیجیے ایک خیال ہو سکتا ہے کہ رسول تو غیب میں نہیں تھے یا رسولوں سے صحابہ جو ہے رسول سے غیب میں تو نہیں تھے حالانکہ غیب میں تھے سامنے جو موجود تھے وہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلف تھے رسول کی رسالت تو غائب میں ہے کیا کسی نے آنکھوں سے جبرئی کو آتے دیکھا تھا جبرئی اگر آئے بھی کبھی انسانی شکل میں تو, تو انسان آیا مل چلا گیا در حقیقت رسول کی رسالت بھی غیر کی بات ہی تھی اور اس سے لوگ اس وقت بھی غائب میں تھے سامنے جو نظر آتے تھے اسی لیے تو منافعین کا معاملہ ہے نا مانے ہم ان کی ہر بات ان کے بھی دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہاں جو قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ناز ہوا اس کو ہم مان لیں گے یہی ہمارے ہاں یہ جی ہسب الف کتاب اللہ اور جو بھی ہمارے ہاں قرآن اہل قرآن کا جو کتنا ہے در حقیقت اس کی جڑیں اسی مراخت کے ساتھ ملتی ہیں رسول کی کتاب کیوں کرے ہو؟ تو جان لیجئے کہ اصل میں جو اللہ کی مدد کر رہا ہے جو اللہ کی رسول کی مدد کر رہا ہے دونوں حالتوں میں غائب میں ہو کر مدد کر وہ مدد در حقیقت محمد ابن عبداللہ ابن عبد کی نہیں کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کی کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور داغبات ہے کہ رسالت ان کی وہ ان کے لیے وہ غیب میں ہے یا وہ خود اس سے غیب میں ہے بولے یا نمنگ بن غیب تاکہ اللہ دیکھے یا اللہ ظاہر کر دے کون ہے اس کے وہ وفادار بندے صادق و المان بندے جو غیب میں ہونے کے باوجود اس کی اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں جان ہتھیلی پر رکھ کر تلوار کی طاقت ہاتھ لے کر میدان میں آتے ہیں باطل نظام کا کلا کما کرنے کے لیے یہ اگر تلوار ہاتھ میں نہیں بھی لیتے جیسا کہ میں نے کہا اس دور میں اس کے لیے جو اشتہار بھی کرنا پڑے گا اس لیے کہ ایگزسٹنگ آرمیز ہیں بہت بڑی بڑی آرمیز ہیں لوگ نتے ہیں وہاں کوئی کوئی اسٹیبلش گورنمنٹ نہیں تھی کوئی کوئی اسٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی اتنا بڑا فرق نہیں تھا ڈسپیرٹی اتنی نہیں تھی تین کے مقابلے میں ایک آئے ہیں بدر میں تو ایک اور تین کی نسبت ہوئی ہتھیاروں کا فرق نکال لیجیے تو ایک اور دس کی ہو جائے گی ایک اور بیس کی ہو جائے گی ایک اور سو کی ہو جائے گی اس سے زیادہ تو نسبت نہیں تھی لیکن یہاں تو یہ ہے کہ جو نظام ہے جاگیرداری ہے سرمایہ داری ہے ملوکیت ہے اب شاہ فہد کی حکومت کو حفاظت دینے والے تو ان کی فوج بھی ہے ان کی پولیس بھی ہے شرکا بھی ہے ان کی ایئر فورس بھی ہے اور ظاہر بات ہے کہ جیسے کہ ایئر فورس نے پاؤنڈ کیا تھا ہمارا کو اور وہاں پر کہ جو اسٹرانگ ہولڈ تھا اسمان مسلم کا اور اس کی دھجیاں بخیر کر رکھ دی ایسے ہی اگر کہیں پر ہوگا تو یہی یہ ہوگا نا لہذا یہ اشتہاد کی ضرورت ہے وہ اشتہاد وہ ہے کہ جو باہر حال جو بھی جس کا حق ہے وہ ادا کیا جانا چاہیے ایرانیوں نے اس کی مثال پیش کی دو طرفہ جنگ کی بجائے ایک طرفہ جنگ اپنے مرنے کے لیے اپنے سینے کھول دیے ایسے ایسے نرزہ خیز واقعات ہوئے ہیں کہ ایک دنوں صرف خواتین کا نکلا بچوں کو گود میں لے کر گولیاں کھائی ہیں گری ہے اور وہ شیرخار بچے بھی ہیں تب وہ شاہ کو بھاگنا پڑا دو گز زمیں بھی مل نہ سکی کوئی آدمی جب اس درجے تک معاملہ ہو جاتا ہے تو بہرحال اسے اندیشہ تھا کہ کہیں فوج اچانک مجھ پر الٹ نہ ہو تو جان بچا کر بھاگنے میں آخری سنگی یہ ہے اصل میں اس وقت کا نظام تھوڑا سا اشتہاد کا معاملہ ہے وہ میں تفصیل سے اپنی کتاب میں بحث کر چکا آخری الفاظ ان اللہ کبیر عزیز یہ نہ سمجھو اللہ تم سے مدد مانگ رہا ہے تو اللہ کمزور ہے اس کو تمہاری مدد کی حاجت ہے وہ تو القبی وہ عزیز ہے زبردست ہے آنے واحد میں اس کا ایک ہر سے کل ہوگا اور یہ نظام سرا کر تھوڑا چلپٹ ہو جائے گا لیکن تمہارا امتحان ہے خلق الموت امل حیات البل وقم کو قل ذمہ ہستی سے تبھرا ہے مانند حباب اس دیا خانے میں تیرا امتحان ہے یو ہیو ٹو پروو یور ورتھ تمہیں ثابت کرنا ہوگا اور اس کے ذمن میں وہ آئے اس کے ساتھ جوڑ دیجئے لا یس منکم من انفق من قبل ان سے بقات درج اعظم بن من الفقو بھی من ہوا پاتے ہیں جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں کسی انقلاب کے لیے اس میں جنہوں نے جانیں کھپائیں جنہوں نے اپنے مال کھپائے جنہوں نے اپنی صلاحیتیں لگائی اپنا وقت لگایا اپنی زندگی لگا دی ان کا جو رتبہ ہے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا بعد میں جب کہ حالات بدل جائیں تو نیک کام جب بھی کیا جائے گا وہ ایک ہے اس کا ثواب ملے گا اچھا ہے لیکن قدر و قیمت میں زمین و آسمان کا پت واقع ہو جائے گا تو ایک تو یہ ذہن میں رکھو کہ یہ سب کچھ اس لیے کہ اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے بلے یار منگوا ہوں میں سرو ہوں پر باقی اللہ خود القبی ہے العزیز ہے زبردست ہے روانہ ہے جب چاہے آنے واحد میں نظام برپا کر سکتا ہے لیکن تمہارے و آزمائش کے لیے وہ تمہیں یہ موقع دے رہا ہے آخری شیر وہ پھر سنا رہا ہوں منت بنے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی منت شناس زو کہ خدمت برداشت تم احسان نہ تھوڑا بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں بادشاہ پر کوئی احسان نہیں ہے بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے بارک اللہ لی ونٹن قرآن رفیم و لفانی ویا کمبل آیا ترست